تقبیر راہ عمل شوق جذبہ نظریہ اللہ تعالیٰ کو ذو الحجہ کے پہلے دس دنوں کے اعمال بہت زیادہ پسند ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے مامن ایامن العمل اصالحفی من احب إِلَ الله من هذه الاشا رح یعنی اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان دس دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں اللہ اکبر کبیرہ خوش نصیب ہے وہ مجاہد جو ان دس دنوں میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا فرض ادا کر رہے ہیں دراصل ذو الحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر یعنی بڑائی بلند کرنے کا مہینہ ہے خوب زیادہ تکبیر خوب زیادہ اللہ اکبر ان دنوں تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر بلند کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ, اکبر اللہ اکبر وللہ الحم زبان سے بھی اللہ اکبر اور دل سے بھی اللہ اکبر سب سے زیادہ خوش نصیب تو فدائی مجاہدین ہیں جو کفار و مشرقین کے خلاف برسر پیکار ہیں اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو ان مجاہدین کی خدمت اور ترتیب میں صبح و شام مشغول جہاد ایک اجتماعی فریضہ ہے اور اجتماعی کام میں اگر روٹیاں پکانے والا بھی غائب ہو جائے تو نظام درم برم ہونے لگتا ہے اس لیے سب کو خوشخبری ہے کہ سب اجر کے مستحق ہیں انشاءاللہ اللہ اور جو حج کرنے پہنچ گئے اور جو جانے والے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا اور عشق کا راستہ پا لیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا اللہ اکبر اللہ اکبر وََ الحمد اور پیچھے رہ جانے والے حاجیوں کے لیے دعا کریں اور مجاہدین کے لیے بھی خوب دعا کریں یوں وہ بھی ان کے عمل کی خوش کچھ خوشبو پالیں گے اللہ تعالی کی خاص ثقافت کے دن ہیں اللہ اکبر اللّہ اکبر لَََََََََََ الله اللّہ اكبر اللہ اكبر ولحم ان دنوں ميں كعبتُ اللہ پر خصوصی انوارات نازل ہوتے ہیں۔ ان دنوں خون اور جان دینے والوں کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے ان دنوں منا ارافات اور مزدلفہ پر خاص تجلیات نازل ہوتی ہیں ان دنوں بخشش کے عجیب مناظر ہوتے ہیں بندے اپنا سب کچھ پیش کرتے ہیں اور انہیں اپنے رب کی طرف سے سب کچھ مل جاتا ہے تھوڑا سا غور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو بہت عرصہ سے چل رہا تھا مگر اس امتحان کی تکمیل کب ہوئی جی ہاں یہی ذالحجہ کا مہینہ تھا اور اس کی دس تاریخ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وہ مسلمان جن کے دل زندہ ہیں وہ ذالحجہ کا چاند دیکھتے ہی بیدار ہو جاتے ہیں دن کا روزہ اور رات کو حسب استطاعت عبادت اور نہیں تو گناہوں سے حفاظت کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اس کے دن خوشبودار اور راتیں ایسی معطر کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی قسم لی ہے ولفجری ولاشر اسلامی سال کا آخری مہینہ حج اور قربانی والا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی بڑائی اور تکبیر بلند کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کچھ نصیب مسلمان جیب میں نوٹ ڈال کر قربانی کے جانور خریدتے پھرتے ہیں دمبے بکرے گائے بھینس اور اونٹ ہر طرف منڈیاں لگی ہوتی ہیں مالدار تو کئی کئی خریدتے ہیں جبکہ غریب بھی پوری محبت کے ساتھ بڑی قربانیوں میں حصہ ڈالتے ہیں ہر ایک کے دل میں ایک ہی آواز ہے کہ ہمارے رب نے قربانی مانگی ہے تو ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اللہو اکبر اللہو اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ اکبر اللّہُ اکبر براہم مسلمان عورتیں اپنے خامدوں کو اپنی چوڑیاں دے کر کہتی ہیں کہ ان کو بیچ کر میری طرف سے قربانی کا انتظام کر دیں ارے زیور جی رب نے قربانی مانگی ہے اور قربانی ہوتی ہی وہ ہے جس میں کچھ قربان کیا جائے زیور تو گل سڑ جائے گا جبکہ قربانی کے جانور قیامت کے دن زندہ کر کے لایا جائے گا تب اس کا ایک ایک بال اس مشکل دن کام آئے گا بہنیں اپنے بھائیوں سے کہہ رہی ہیں بھیا میری قربانی اور بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ سر جوڑ کر قربانی کی ترتیب بنا رہی ہیں یہ ہے اسلام کی شان اور یہ ہے اس امت کا حسن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الَََََََََََََم